اور وہ جو خوش نصب ہوئے وہ جنت میں ہے ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک اسمان اوز میں مگر جتنا تمہارے رب نہیں چاہا یہ بخشش ہے کبھی ختم نہ ہوگی